رسم اللہ, اللہ, اللہ. اللہ, اللہ رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑ کر آراستہ کرو تمہارا درود پرنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علامد اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد وسلم وسلم پیارو میٹھے اسلامی بھائیوں آج بائیس رمضان المبارک ہے اور ہم سلسلہ اے ایمان والوں میں حاضر ہیں اب تک اس موضوع پر الحمد کئی ویانات اب سن چکے ہیں آج بھی ایک اہم ترین موضوع جسے ہماری زندگی میں بڑی اہمیت اور اس سے ہماری قبر و آخرت کے بہت سارے فوائد ہیں انشاءاللہ شاء تعالی آج اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا مگر اس سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج بائیس ہے اور بتایا گیا کہ آج ماشاءاللہ ہمارے قابرین میں ایک بہت ہی اہم ترین نام ہے اور وہ ہے مولانا حسن رضا خان برادر آل حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ حنان ان کے ناتیا کلام آپ مدنی چینل پر قخص سے سنتے ہیں ذوق نات آپ کا کلام کا مجموعہ ہے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے او محل خیر خاتمہ یارب یہ آپ کے ایک مناجات کا مکتا ہے یہ مناجات بھی آپ سنتے رہتے ہیں درد دل کر مجھے عطا یارب دے میرے درد کی دوا یارب ان کی ناتیا شاعری اس قدر بہترین ہے کہ میرے آقا میرا امام سنت نے آپ کی ناتیا شاعری کی بے حد تعریف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے تو آج ان کا جو شب عرس تھا تو کچھ ان کا دکھر خیر بھی کیا گیا قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آج ہم سنیں گے یہ سور احزاب کی آیت نمبر اکتالیس ہے فورٹی ون یہ بائیسویں پارے میں ہے یا ائیو الذین آ منوس یا ائیو الذین آ اذکروا اللہ ذکرا کثیر ترجمہ کنزول ایمان اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے کا ہمیں ارشاد ملا ہے تو انشاءاللہ شاء آج جو ہم موضوع ہے ہمارا وہ ہے ذکر اللہ اللہ کا ذکر ذکر کے معنی یاد کرنا ہے نہایت ہی مختصر چھوٹا سا لفظ ہے لیکن کوزے میں سمندر کے گویا جیسے بھر دیا گیا اسے ایک لفظ کے اندر اپنے اندر تمام عبادات و معاملات کو سموئے ہوئے ہیں ذکر یعنی ہر وہ عمل جو اللہ حضبل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی تعمیل میں ان کے اقامات کی تعمیل میں ان کی رضا کے لیے کیا جائے وہ ذکر کہلاتا ہے چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو جیسے نماز ہے روزہ ہے وغیرہ جو عبادات ہیں یا اس کا تعلق معاملات سے ہو والدین کے حقوق ہیں ان کی اطاعت و فمباداری ہے اولاد کی تعلیم و تربیت ہے بیاں بیوی بی کے معاملات ہیں یا معاشی معاملات جس کو کہتے ہیں یہ بھی معاملات ہی میں آتا ہے وہ رس کے حلال آ جاتا ہے حرام و حلال کے حوالے سے محنت و مشقت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور بھی ذکر کو مطلب کہ بہت اسفت ہے اس معنی کے اندر تو آج انشاءاللہ شاء ازوجل ہم آپ کو ذکر کے حوالے سے کچھ مدنی ارز کریں گے تاکہ ہمیں ذکر کرنے کی عادت پیدا ہو اور ذکر کرنے کی رقبت پیدا ہو اگر آپ نے توجہ کے ساتھ اول تاخیر متوجہ ہوئے اور آپ نے اس بیان کو سنا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں ایسی ایسی روایتیں آپ کو بیان کی جائیں گی کہ ہمیں ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوگا پھر اسی میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو تصبی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک صورت ہے تسبیح کرنا تصبی جو ہم پڑھتے ہیں موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کشرت کے ساتھ بار بار باق ذکر کا حکم ارشاد فرمایا ہے سورہ مزمل میں بھی ہے سورہ دہر میں بھی ہے اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو اور یاد کرتے رہو اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کا اتنا ذکر کیا اتنا ذکر کیا کہ آپ کے ذکر کی برکت سے کئیوں کو ذکر کرنے کی سادت و توفیق نصیب ہوئی اور ذکر سے اتنی محبت تھی ذکر اللہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے متعلق چند روایتیں سنیے کہ ام مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتایا کہ آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا اس قدر آپ کا دل یاد الہی عزو اللہ میں گوم رہتا تھا کہ کوئی مطلب کے ایسا کہ ایسا کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے خالی ہو کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قفلت کا کیا کام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں ان کی ہر ادا ذکر الہی تھی ان کی جلوت میں اللہ کے ذکر کی گونج ہوتی ان کی خلوت میں اللہ کے ذکر کی رفاقت ہوتی ان کی زبان مبارک ذاکر تھی ان کا قلب منور ذکر سے لبریز تھا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کا ذکر جیسے کہ میں نے ابھی روایت بیان کی حتیٰ کہ سوتے تب بھی قلب سلیم ذکر میں محسوس رہتا جس کو میں نے ابھی روایت کے ذریعے بیان کیا کہ آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا اس طرح ایک روایت حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم سے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر میری دل جوئی کرنے والا ہے تو اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ میرے دل کا پھل اللہ کا ذکر ہے تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کا صدقہ ہے کہ آج تک زمین کے چپے چپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا انشاء اللہ از اور اللہ کے نام لینے والے دنیا میں کم نہیں ہے ہر طرف کسی نہ کسی انداز سے جیسے میں نے ذکر کی وضاحت بیان کی یہاں تک کہ ابھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے اس کی احکام کی بجاوری کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے جو عمل کیا جا رہا ہے اس کو بھی ذکر میں شمار کیا گیا اور بہترین ذکر ہے کہ علم دین سیکھنا دیکھیے یہ کیا ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں ہم جو ذکر کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی تصویر کے عنوان پر کرتے ہیں یا ضربے لگاتے اللہ ہو اللہ ہو, اللہ ہو یا جس انداز سے بھی ذکر کرتے ہیں یہ کرنا کارِ ثواب ہے اس کرنے کی یہ برکت ہے اس کرنے کے یہ فضائل ہیں یہ ساری چیزیں جو ہمیں پتہ چلی تو وہ انہیں طرح کے عنوانات پر بیان سن کر ہمیں پتا چلا کسی نے قرآن کی آیت بیان کی تو میں پتا چلا ہا ہا ہا ہاں ذکر اللہ کی یہ برکت ہے تو انسان کو جب کسی چیز کی برکت پتہ چلتی ہے اس کا فائدہ پتا چلتا ہے اس کے کرنے کے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس کے نہ کرنے کے نقصانات کا پتا چلتا ہے تو اس طرف اس وہ میلان کرتا ہے اس طرف وہ مائل ہوتا ہے اور وہ کثرت کے ساتھ اس طرف بڑھتا ہے اور اس کے اندر جو نقصانات ہے نہ کرنے کے اس سے رکتا ہے تو یہ علم ہے جیسے بارحق آ گیا کہ افضل ترین عبادت یہ علم دین ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جیسے نماز ہے نماز کتنی افضل عبادت ہے مگر نماز پڑھنی کیسے ہے اس کا علم سیکنا کتنا افضل ہو گیا جس سے ہمارے ہمیں نماز پڑھنے آئی یہ علم سیکھنا کتنا افضل ہے روزہ کتنی پیاری عبادت ہے جو آپ اس روزہ رکھتے ہیں لیکن اس روزے کا ایک علم ہے کہ جناب اتنے بجے روزہ کیا ہے روزہ جناب اتنے بجے سے اس وقت سے لے کر اس وقت تک ان, ان چیزوں کے رکنے کا نام روزہ ہے یہ کیا تھا اسے کہتے ہیں علم دین اسے علم دین کہتے ہیں اسلام کی تعلیمات کہتے ہیں یہ کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یوں کریں گے تو روزے کا یہ ہوگا یہ ہوگا تو روزہ یہ ہوگا اگر اس وقت تک کھاتے پیتے رہے تو روزہ گیا اس سے پہلے کھا پی لیا تو روزہ گیا تو روزے کے متعلق روزہ ایک فرض ہے مگر اس کا ایک علم ہے کہ روزہ رکھنا کیسا ہے اسی طرح زکوات ہے تو زکوٰ کے کتنے فوائد ہیں کتنے فضائل ہیں اور نہ دینے کی, کی کسی کسی وعیدات ہیں مگر یہ ساری چیزیں پتا چلی نا کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے یہ کہہ دیا کہ زکوات یہ پتا چلنا بھی کہ زکات فرض ہے یہ بھی تو علم ہے اب زکوات دینی کیسے ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی کے کیا طریقہ کار ہیں کس پر زکوات فرض ہے کس پر زکوات نہیں ہے مستحق کسے کہتے ہیں کسے نہیں کہتے ہیں؟ شرعی فقیر کسے کہتے ہیں کسے نہیں کہتے ہیں؟ یہ ایک علم ہے اس علم کی بات سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے تو وکر اللہ کے مطالعے جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ علم ہے یہ کتنا عظیم اور کتنا افضل افضل ترین یہ ذکر ہوگا کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کہوں گا تو یہ ثواب ہے یہ کہوں گا تو یہ ثواب ہے یہ کہوں گا تو یہ ثواب ہے یہ نہیں کہوں گا تو نقصان ہے تو آئیے اب میں آپ کو اس کے متعلق کچھ ارض کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں ذکر کرنے کی بے حد ترغیب ارشاد فرمائی ہے چنانچہ حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور ذکر نہ کرے زندہ اور مردہ کیسی ہے اب مسلم شریف کی حدیث یہ روایت بھی حضرت ابو مسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ جیسی ہے دونوں باتیں بیان کی کہ جو رب کا ذکر کرے اور نہ کرے زندہ اور مردہ کیسی ہے اس کی مثال اور گھر کی مثال الگ دی اب اس پر ذرا غور کیجیے کہ ان دونوں پر اب جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا اس گھر کی کیا کیفیت ہوگی الجھنیں پریشانیاں شیطانی حرکتیں شیطانی وسطیں طرح طرح کے امراض طرح طرح کے فتن فساد کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی فضل اور خصوصی وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں آج ہمارے گھر کی در و دیوار یہ سکون کو ترس رہے ہیں بعض وقت گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے لذت اور سرور اور وہ لطف اور مزہ نہیں ہے گھر کی چار دیواری کے اندر ایسا دل کرتا ہے کہ جلدی سے باہر نکل جاؤ باہر نکل جاؤں جب ہمارا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے گونجے گا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی یہی انسان کی اپنی مراد ہے کہ جو انسان ذکر نہیں کرتا جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے وہ انسان کے اوپر خود شیطان قابض ہو جاتا ہے وہ انسان کے اوپر خود شیطان قابض ہو جاتا ہے تو کیا بندہ کیا گھر کی چار بیماریاں ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو انہیں قبرستان نہ بناؤ نمازیں بھی گھر میں ہونے کی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا بہترین ذکر نماز ہے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو اور نماز کیسا ذکر ہے سر کہتے ہیں کہ دیکھے تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناکوں تک بندے کا پورا بدن اللہ تعالی کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے اتنی بہترین عبادت ہے اور ذکر کی اتنی بہترین قسم ہے نماز تو اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کر انہیں قبرستان نہ بناؤ یعنی گھر میں جیسے مرد ہوتے ہیں وہ گھر میں نوافل وغیرہ پڑھیں تحجد اٹھ کر پڑھیں جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھر میں نمازیں پڑھیں صبح شام تلاوت قرآن کریں آنے جانے والے ایک دوسرے کو السلام علیکم علیہ اللہ وبرکاتہ فور دو ایگزامپل آپ نے صرف گھر میں یہی یہ کہا السلام علیکم علی رحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے صرف گھر کے اندر اتنا سا جملہ کہا بتائیے اللہ کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا آپ نے سلامتی کی دعا دی کہ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو وہ برکات اور اللہ تب تعالیٰ کی برکت ہو اس کی طرف سے آپ برکت نازل ہو تو آپ ایک شخص کو دعا دے رہے اپنے گھر کے اندر دعائیں دے رہے گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہو یہ اللہ کا کیسا پیارا اور کتنا عظیم ذکر ہے کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا رحمان اور رحیم کے نام کے ساتھ اس کا ہم نے ذکر کیا اس کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ بسم اللہ رحمان رحقین پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان گھر کے باہر رہ جاتا ہے یہ کتنی پیاری وصیلت ہے پھر گھر میں داخل ہوتے سورہ اخلاص پڑھنے کی حدیث سے پاک میں آیا کہ گھر میں داخل ہو سورہ اخلاص پڑھے گھر والوں کو سلام کرے کوئی نہیں ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اس کے گھر میں برکت دی جاتی ہے اس کی تنگی دور کر دی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت ہے یعنی یہ تو میں فوائد کی طرف چلا گیا نا آپ کو تو فوائد کی طرف چلا گیا تو اپنے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو عام کرنا ہے ایک اور بہت پیاری روایت میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ عزوجل یہ روایت سننے کے بعد اگر سستی ہوئی میرے رب کی کی رحمت سے سستی دور ہو جائے گی بڑی پیاری روایت ہے بڑی پیاری روایت ابو ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی والے وسلم فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں جب وہ ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں کے کسی گروہ کو پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف یعنی مل گئے وہ جنہیں ہم تلاش کر رہے تھے ذکر کرنے والے اللہ کو یاد کرنے والے بس وہ فرشتے ان ذاکرین کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں محبت الفت کے طور پر پھر وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حالانکہ اللہ تبارت اپنے بندوں کے حال کو جانتا ہے لیکن فرشتوں سے اپنے ذاکر بندوں کی تعریف سننا اس کو پسند ہے اللہ تعالیٰ عرش فرماتے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا فرشتے عرض کرتے ہیں یو و بیہ و وہ و کب کا وہ مج رب تیرے بندے تیری تسوی کر رہے تھے تیری برائی بیان کر رہے تھے تیری تعریفیں کر رہے تھے اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے اللہ تعالی اشاد فرماتا ہے ہل راہو نہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فریش چرچ کرتے ہیں مراؤ کا ما نہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہیں لو لاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا فیش کے کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ تیری عبادت کرتے اور زیادہ بزرگی بیان کرتے اور زیادہ تفریح کرتے اللہ تعالی اشا فرماتا ہے ہما یستا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے فرشتے ارج کرتے ہیں یس القل وہ اس سے جنت مانگ رہے تھے اللہ تعالی اشاہ فرماتا ہے ہر راہو ہاں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے خرشتی کرتے ہیں لا لاہ رب راؤ نہیں بکس رب انہوں نے جنت نہیں دیکھی اللہ عشر فرماتا ہے فقیفہ لو رو ہا لو را اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا رشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس کی بہت ہی رس کرتے ہیں اس کے بہت ہی طلبگار ہو جاتے اس کی طرف ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی اللہ تعالی عشا فرماتا ہے وہ کس کی پناہ مانگ رہے تھے تو رشتے کرتے ہیں میننار کیا کی آگ سے اللہ اشاہ فرماتا ہے فراوا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے فرشتی عرض کرتے ہیں یا ربی برا نہیں قسم رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو ان کا کیا خیال ہوتا فرشتے ارض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو وہ اس سے مزید بھاگتے اور مزید ڈرتے پھر میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشت میں تو یہ گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو مقصد دیا میں نے ان سب کو بخش دیا فریش چرچ کرتے ہیں اے رب کریم ان میں ایک شخص تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا اللہ تبارک و تعالی اشاد فرماتا ہے ان کے پاس دیکھنے والا بھی محروب نہیں رہتا اللہ عم اللہ عباد رحمت اللہ عمد اللہ عباد ہم کو تیرے عبادت گزار بندوں میں تیرے ذاکرین بندوں میں شامل فرماتے ہم سب کی مغفرت فرماتے یا رحبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو نبی لبین صلی اللہ علیہ وسلم اور کھینچے میرے پیارے اور بیٹھے اسلامی بھائیوں رشتوں نے کس قدر پیارے خوبصورت انداز میں اللہ کے بندوں کا معاملہ اپنے رب کے بزول پیش کر دیا کتنی پیاری پیاری ہماری باتیں بیان کرتی اور ہمارے رب کی رحمت دیکھی ہے بخش دیتا ہے ہم کیسے غافل لوگ ہیں اتنی برکتیں ہیں اتنی رحمتیں ہیں مغفرتیں ہیں اللہ کے ذکر کرنے والوں میں کرنے والوں کے لیے اور ہم اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی جگہوں کو چھوڑ کر ہم گناہوں برے معاملات میں گرفتار ہیں حضرت عبداللہ اللہ بسر ربی اللہ تعالی عنہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے ایک آرابی دیہاتی حاضر ہوا اور سوال کیا لوگوں میں بہترین شخص کون ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے وہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور عمل اچھے ہوئے عمر لمبی ہوئی اور عمل اچھے ہوئے عربی نے پھر عرض کیا کون سا عمل افضل ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو دنیا سے اس طرح جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو یعنی اللہ کا ذکر کرتے کرتے تجھے موت آ جائے یہ تربی شریف کہتی اس تھی حضرت انسین سے مربی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم عرشت فرمائے جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو صاحب کرام علیہ مردوان نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وال جنت کی کیاری کیا ہے فرمایا ذکر کے حلقے یعنی ذکر کی مجلس ہیں ذکر کی محفلیں یہ زنت کی کیاریاں ہیں اب آپ بتائیے محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے اللہ زبر جس کے پیارے حبی کا ذکر ہوتا ہے جب ہمارے یہاں سویم ہوتا ہے تیجا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تسبیات پڑھی جاتی ہیں درود و سلام پڑھے جاتے ہیں تالیس میں, میں کیا ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے درد و سلام پڑھے جاتے ہیں اہل بیت کے جہاں واقعات شہادت کے جہاں واقعات بیان کیے جاتے ہیں محرم کے محرم الحرام کے حوالے سے واقعات بیان کیے جا بیانات کے اسے کیا ہوتا ہے اجارویں شریف کے اجتماعات میں کیا ہوتا ہے چھٹی شریف کے اجتماع میں کیا ہوتا ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ بزرگہ نے دین کے عرص کا جو اجتماع اس میں کیا ہوتا ہے الصحا کا ذکر ہوتا ہے اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے صالحین کا ذکر ہوتا ہے لکی کی دعوت دی جاتی ہے برائی سے منع کیا جاتا ہے وہاں رکنے اور روکنے کے بجائے شرکت करें جب بھی وہاں سے نکلے کچھ چڑھ لیا کریں یعنی کچھ بیٹھ جائیں کچھ سیکھ لیا کریں ان شاء اس سے بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوگی اللہ تبارک و ہم سب کو دین اسلام پر درست عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائیں اسی طرح حدیث سے پاک میں ابود شریف کی جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بلکہ اٹھ جاتے ہیں وہ مردار گدے کی طرح اٹھتے ہیں اور افسردہ ہوتے ہیں یہ ذکر نہ کرنے والوں کی ہے کہ جب اللہ کا ہم بیٹھتے ہیں نا ہمارے گھروں کے اندر نشستیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر ایک اس طرح کی ترقی بنتی ہیں گھر والے بیٹھتے ہیں رشتہ دار بیٹھتے ہیں دوستوں کے ہاں بیٹھک ہو جاتی ہے چار دوست جمع ہو جاتے ہیں دس دوست جمع ہو جاتے ہیں رشتے دار جمع ہو جاتے ہیں عزیز اقاریب دوست یار پارٹنر کاروبار یہ سب مارکیٹ والے لوگ جمع ہوتے رہتے رہتے اب جب جمع ہو گئے تو اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم اللہ تعالی کا ذکر کیے بغیر وہاں سے اٹھتے ہیں کوئی خیر کی بات ہی نہیں کرتے طرح طرح کی عجیب و غریب بات ہوتی ہے کتنی بری بات ہے یہاں تک علماء نے لکھا کہ کم از کم اتنا ہی کر لیا کرو اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے کہ اگر کوئی بات اچھی ہو تو ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ الحمد بارک اللہ یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے آپس کی گفتگو کے اندر کیا یہ جملے نہیں ہو کہ کسی نے کوئی پریشانی کی یا مصیبت کی بات کی تو ان لاہ و الیہ راجعون ہونا ایسا ہو گیا مصیبت کے بعد تو پڑی گئی جو آیت کریمہ کا حصہ ہے وہ پڑھ لیا درست طریقے سے تو اس طرح بھی تو بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ کہا جا سکتا ہے ماشاء کہا جا سکتا ہے چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ دیا کسی نے یارحمک اللہ کہہ دیا وہ مجلس سے ہوئی ہے اس میں جو اگر بات ہو رہی ہے گنا بری بات تو ہے ہی غلط وبا باتوں پر بھی غور کر لینا چاہیے بات ہو تو خیر ہی کی ہو اچھی ہو ذکر ہی کی ہو فائدے کی ہو ایک ایسی ہم اپنا کچھ نہیں کچھ نہیں تو آپ اپنا ٹائم تو کر رہے نا اپنا ٹائم تو خرچ کر رہے ہیں نا یہ سانسیں جو آ رہی ہے تو خرچ کر رہے نا فار ایگزامپل اگر ہماری زندگی کے اندر تین لاکھ تیرہ ہزار سانسیں فور ایگزامپل تین اگر ہماری زندگی کی سانسیں ہیں تو اگر وہاں بیٹھ کر ہم نے مطلب تین سو تیرہ سانسیں نکال دیں کوئی چار سو پانچ سو سانسیں نکال دیں ہزار بارہ سو دو ہزار سانسیں نکال دی تو یہ سانسیں ہماری جو زندگی کی جو سانسیں تھی ان سانسوں میں سے اتنی سانسیں تو نکل گئی نا ان سانسوں سے کیا لیا ہم نے ان اوقات سے کیا لیا ہم نے ہمیں کیا ملا یہ ایک انویسٹمنٹ ہے ہماری کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہے انسان کی جو زندگی ہے اس کی جو سانسیں یہی اس کا راس المال ہے اس کا کیپٹل ہے آپ اپنا کیپٹل خرچ کر رہے ہیں کہیں بیٹھ کر ی بزرگ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضور کچھ ہم سے بات کر لے تو آپ نے فرمایا سورج کو روک لو میں تم سے بات کر لیتا ہوں اور سورج جا رہا ہے ٹائم جا رہا ہے میں تمہارے سے بیٹھ کر کیا بات کروں گا کوئی کام کی بات ہو تو کہت... کوئی کام کی بات ہو تو بندہ کرے نا یہاں تو فون کیا جاتا ہے یار آؤ کدھر ہو ہاں ہاں خیریت ارے آیا گا گپ مارے گئے خدا کا خوف کر گیا گپ مارو گیا اللہ کا ذکر کرو اس کو یاد کرو نماز جو قزا ہے اس کو ادا کرو ٹیلی فون کی سروسیں لی جاتی موبائل فون کی جس کے اندر جنب وہ گپشپ لگاتے رہو فری ہو جائے گا اتنے چند سیکنڈے اتنے یہ کر لو یا اتنے چند روپے لگیں گے اور پوری پوری رات کے پیکج لے کر گپشپ لگاتے رہتے ہیں اور ماض اللہ سما ماض اللہ پھر گنا بھری باتیں ہوتی ہیں لڑکیوں سے باتیں ہوتی ہیں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پر رات رات بھر لگے رہتے ہیں ہاں ہی کوئی بہت زیادہ وہ ڈھکی چپی بات تھوڑی کو کر رہا ہوں کلی بھی بات کر رہا ہوں جو آپ کو پتا ہے مجھے ہی پتا ہے اور یہ ساری باتیں کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے کیا اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے تو اپنی مجلسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر والی بنانے چاہیے فضول گفتگو سے تو بچنا ہی بچنا ہے فضول گفتگو سے بھی بچنا ہے گناہ بڑی گفتگو سے تو بچنا ہے بچنا ہے جو الزاجل و قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے حدیث پارٹ ہے تو اس طرح جو باپا نے جو ایک نعرہ دیا نا پہلے تو پھر بولو پہلے تولو پھر بولو پہلے تولو تو پھر, تو پھر بولو ایک چپ سو سکھ ایک چپ ہزار سکھ تفقرات بھی ذکر اللہ میں شامل اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک کائنات تخلیق فرمائی اس میں عجائبات ہیں سورج کو دیکھ کر بندہ اللہ تعالی کی قدرت پر غور کرے چاند کو دیکھ کر بندہ اللہ کی قدرت پر غور کرے ہم آ رہے تھے کہیں کسی ملک سے جہاز کے اندر یعنی کھڑکی سے دیکھا بادلوں کا جو ایک بادلوں کی جو فرش بنا ہوا تھا اور جو بادلوں کا جو اتار چڑھا ہوتا دیکھ کر بس اللہ کی واردانیت رش کھاتا تھا اپنے رب کی قدرت پر رش کھاتا تھا بے سختہ زمان سے نکلتا تھا سبحان اللہ وہ بھی صبح نل وزیر اللہ, اللہ تبار کر تعالیٰ قدرت سمندر کو بندہ دیکھے ایک پتھر پھینکتے سمندر کے چلا اتنا بڑا سمندر ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی جہاز سمندر کے اوپر ڈال دیتے پانی کے اوپر دیر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بندہ غور کرے آپ بولے انسان نے بنایا انسان کو یہ عقل کس نے دی کشتی اور جہاز بنانے کی اس کو پانی میں رکھ کر اس کو چلائے پھر یہی تو پانی انسان کی عقل کے ساتھ ساتھ انسان بھی جاتا ہے جان بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر کو کس قدر تھما تھمنے کا حکم دے تھما ہوا یہ جب جوش جو مارتا ہے تو سب لے کر چلا جاتا ہے بندہ ہوا پر غور کرے ہمیں ملنے والے پانی پر غور کرے ایک ایک دن اور رات پر غور کرے کہ سورج آتا ہے تو کیا ہے چاند آتا ہے تو سورج گائب یہ سب چیزیں بندے کو دعوت تفکر دے رہی ہیں عقل مندوں کو پکارا جا رہا ہے یا اولی لال باب یا پکارا جا رہا ہے عقل والوں کو پکارا جا رہا ہے خور کرو ان چیزوں کے اوپر یہ بھی ذکر کی قسموں میں شامل کیا گیا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ چند ایک مجھے آپ کو سنانی ہے آئیے اس سے پہلے کچھ منظر امیر اللہ سنت کی طرف چلتے ہیں یہ روزانہ اس طرح کی معمول بھی آپ کو بناتے ہیں کہ باپا کی زیارت بھی ہوتی رہے الحمدللہ یہ بھی ذاکر بننے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ بندہ ذاکر بن جائے یعنی ذاکر بننے کے لیے کہ یہ نیک لوگوں کی جب صحبت ملتی ہے تو وہاں پر یہ ذکر کرنے کی توفق نصیب ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا عادی بن جائے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں الحمدللہ بکثرت یہاں ذکر کرنے کے مواقع ملتے ہیں لمحہ لمحہ گھری گھری آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول ذاکر بنائے گا اللہ کی رحمت سے تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں امیر سنت کی جو ارشادات ہیں اس کو سنیے الحمدللہ اس سے بہت کچھ فوائد ہمیں حاصل ہوں گے ایک نوجوانوں کے اندر ایک جوش ایک ونبلا ڈال دیتے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے تخوہ پرہیزگاری کے ذریعے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی وئیے چند ایک عکایت آپ کو سناتا ہوں ذکر کے حوالے سے ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے یہ جو ذکر نہیں کرتے نا ان کے لیے جو پریشانیاں آ جاتی ہیں اور ہر شہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی آپ جو مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دیتے وہ لڑکی اپنے والی سے مچھلیاں لے لے کر پھر دریا میں ڈال جاتی پھر دریا میں ڈال دیتی جب حضرت فارغ ہوئے تو لڑکی سے فرمایا میٹھی مچھلیاں کا ہیں تو وہ بولی ابا جان میں نے تو ان سب کو پھر دریا میں ڈال دیا حضرت نے فرمایا تم نے یہ کیا, کیا؟ ساری محنت برباد کر دی تو وہ بولی آپ ہی تو بتایا تھا کہ جو مچھلی ذکر اللہ سے قافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی کہ یہ مچھلی ذکر اللہ سے قافل ہے جب بھی تو پکڑی گئی اس لیے ذکر اللہ سے قافل تبھی تو پکڑی گئی اس لیے میں نے اس خیال سے قافل مچھلیاں کھا کر ان کی شوبا سے کئی ہم ذکر اللہ سے قافل نہ ہو جائیں لہذا میں نے وہ ساری مچھلیاں پھر دریا میں ڈال دی یہ دانا, دانا بیچی دانا بچی تھی سمجھدار بچی تھی جو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسا رہو کہ ہم یہ لے لیں اور یہ ان کی صحبت یعنی کہ غافل مچھلی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ذکر اللہ چھوڑ رہی ہے مچھلی نے تو جال میں آ گئی جب یہ جال میں آ گئی تو اب ہم جب اس کو کھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذکر اللہ سے غافل مچھلی کھانے کی وجہ سے کہیں ہم ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں یہ دانہ بچی ہمیں سکھا گئی کہ ایک دانا بچی اس طرح کی مچھلی کھانے کے حوالے سے صرف حکایت سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے ہم غور کریں کہ جب ہم ذکر اللہ سے غافل لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ہمارا کیا حال ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ الٹی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے بارے میں غور کر جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جو گانے بولتے ہیں डांस کرتے ہیں میوزک میں جاتے ہیں میوزک سنتے ہیں میوزک سناتے ہیں بس نگاہیاں کرتے ہیں یا وہ لے کے جاتے ہیں اس کے بارے میں غور کرے کہ ایسو کی صوبت مجھے کیا بنا دے گی تو یہ ایک سمجھانے کے لیے یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی صوبت سے بچائے جو اللہ تعالی کے ذکر سے لیتے ہیں اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سوال کیا گئے کون سے بندے اللہ کے نزدیک افضل ہیں اور قیامت کے دن بلند مرتبے والے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی رات اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اللہ کی راہ کا غازی یعنی اس کا مقام کیا ہے فرمایا اگر غازی کفار و مشرقین پر اپنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور دشمن کے خون سے رنگ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے ات قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی مواد تو بہت میرے پاس لیکن وقت نہیں ہے ذکر, ذکر اللہ کی جو برکتیں ہے اسے آپ کو میں بیان کرتا ہوں ذکر اللہ کی کثرت و اولیاء و صالحین کا وتی ہے وکر الہی اہل عقل یعنی عقل مندوں کے لیے عقل مندی کی علامت ہے اللہ کا ذکر کرنا ذکر الہی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے دل زندہ ہوتا ہے اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب سن لو بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے اطمینان ہے قلب چاہیے اللہ کا ذکر کیجیے ذکر کی مجلسوں میں جائیے ان میں دن کے حلقوں میں جائیے بہت دل کو سکون نصیب ہوگا ذکر الہی سے دلوں سے گناہوں کی سیاہی چھٹتی ہے دل نور ایمان سے چمک جاتا ہے وکر الہی سے دل اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے وکر علاحی سے گھروں میں نور پیدا ہوتا ہے رونق ہوتی ہے وکر علاحی سے آفات و بلیات دور ہوتی ہیں امراض سے شفا ملتی ہے وکر الٰہی سے رزق میں برکت ہوتی ہے تنگ دستی دور ہوتی ہے وکر الٰہی سے چہرے منور اور روشن ہوتے ہیں ذکر الہی سے اعمال صالح کی توفیق نصیب ہوتی ہے برائیوں اور بدکاریوں سے نجات ملتی ہے ذکر الہی خیر العمال تمام نیکیوں سے بہتر اور بڑی نیکی ہے ذکر الہی قرب الٰہی کا وسیلہ ہے ذکر الہی کرنے والوں سے اللہ نے مرفیرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے اور ذکر الہی مومین کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اسی میں آگے جو آیت کری ہوئی تصبیح کا بھی بیان ہے اور یہ تصبیح جو ہے یہ وہ اللہ تعالی کے ذکر کرنے کے ایک اعلیٰ طریقہ ہے اعلیٰ ترین طریقہ ہے تصبیح جو اللہ کو بہت محبوب اور پسند ہے اور یہی وجہ ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت میں ہمیں بار بار تصویر کا حکم دیا گیا جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہ ہم نے نماز شروع کی تو ایک اس طرح بھی ہے کہ صبح نہ کلّما وہ حمدی کا شروع کرتے ہیں نا ثنا جس کو کہتے ہیں تو اس میں دیکھیں کسی پیاری تصویر ہے صبح نما وہ بھی حمدی کا ولا رخ اسے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں پھر رکوع میں جاتے ہیں تو تصویر العظیم سجدہ جو ایک بہترین کیفیت ہے بندے کی کہ بندہ سجدے کی حالت میں کتنا رب کا کر پاتا ہے کتنا قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں سجدے کی حالت میں جب اپنے چہرے کو اپنے رب کے حضور بالکل زمین پر جھکا دیتا ہے اور دعا پر اور تسمی کرتا ہے سبحان ربی اللہ کتنی پیاری تسمی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم نشاط فرم تیرمیزی کی حدیث ہر سوح اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا اے بندو پاک بادشاہ کی تصبیح پرو اللہ تعالی ہمیں تصویح پڑنے والا بھی بنائے اور یہ چند تصبیح ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کے پڑھنے کی عادت یاطا فرمائے اس میں بہت ہی ایک پیاری تصبیح ہے بہت ہی پیارا ایک وظیفہ ہے اور بہت ہی پیارا ایک ورد ہے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشاء فرمایا دو کلیمے زبان پر ہلکے ہیں یعنی بہت آسان ہیں قیامت کے دن ترازوں پر بھاری ہیں رحمان کے پسندیدہ ہیں وہ کلیمات کون ہیں کلیمہ کون سے ہیں کلیمات سبحان سبحان اللہ وبی شم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبی شمدی سب اللہ العظیم پڑھ لیں صبح اللہ وبی شمدی سبشان اللہ العظیم اب اس میں شاہ بھی ہے شمدی میں بھی شاہ ہے عظیم عین ہے وا ہے اب آپ کو میں کہا ہوں یہ پڑھیے اور پڑھنا بھی ہے اب اس کو سیکھنا پڑے گا اس کو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے ورنہ معنی بدل جانے کے اندیشے رہتے ہیں اور اس کے سیکھنے کے لیے قرآن کے جو قواعد ہیں جس کو قاعدہ کہتے ہیں قوانین ہیں وہ سیکھنے پڑیں گے کہ کون سا لفظ کہاں سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ چند ذکر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارض کیے اسی طرح ہم تصویر کرتے ہیں نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اللہ بار اللہ یہ بھی بڑی پیاری تصویر ہے امیر سنت نے پچھلے دنوں کل بھی شاید ارشاد فرمایا تھا اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اللہ چونتیس اللہ یہ تسمی فاطمہ جو کہلاتی ہے اگر اس کو ہم پڑھ لیں تو تھکن اتر جائے گی یعنی آپ اگر یہ پڑھ کر سوئیں گے تو جب سوئیں تو نیت کریں کہ میں عبادت تو قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں اور پھر مطلب ہم اٹھیں گے تو امیر سنت نے جو اب اب میں تو جان دیکھا ہے عرصے سے امیر سنت شاید یہ تسبیح کے بغیر کبھی سوئے ہی نہیں ہو میرا اپنا جہاں جتنا میں نے دیکھا اس کے حساب سے عرض کرتا ہوں کہ رات جو سونے سے پہلے کے جو اولاد ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ جو سور فلک سورہ ناس وغیرہ جو پڑھ کر دم کرنی ہوتی ہے اسے دم کرتے ہیں اپنے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں اس کے بعد جو اورد و بظاہر پڑھتے اس کے بعد آپ لیٹتے ہیں اندھیرا کر کے اور خود ہم نے آپ سے سنا کہ تصور کے ساتھ لیٹتے ہیں کہ جیسے کہ مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے موت کے تصور کے ساتھ یہ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات ہیں اور یہ وہ خوف آخرت خوف خدا یہ وہ ذکر اللہ انفرادی عبادات اجتماعی عبادات تقوا پر از ہے کہ آج الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد دنیا بھر میں بےخصوص نوجوانوں کی اس مرد کامل کے پیچھے اس کو دیکھنے کے لیے اس کو چھونے کے لیے پاگل ہے اس کے ہاتھ سے کچھ لینے کے لیے پاگل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے ان کو وہ ادائیں نصیب ہوئی ہیں جو ادائیں لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی ہیں ان کو پسند آ جاتی ہیں اس پور فتن دور میں اس آرٹیفیشل دور کے اندر جہاں بہت مصنوعی طبیعتیں بنی ہوئی ہیں ایسے میں یہ ایک ریئلٹی سامنے آتی ہے نا تو دل پکار اٹھا ہے کہ یہ سچ ہے یہ سچ ہے اور سچ کی طرف بندہ ہوا مائل ہو جاتا ہے دعوت اسلامی کا یہ ماحول اور یہ میرے امید سنت کی شخصیت یہ بڑی ہی ریئلٹی ہے اسلام کی روح ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس انداز سے دین کی خدمت کی ہے سنتوں کی خدمت کی ہے اپنی عبادات اپنی ریاستیں اپنے تقوی پرزگاری کے ذریعے لوگ قریب آئے اور قریب آ کر ان کے واضح نصیبت سے ان کے اوپر دیوانہ وار گرتے پڑتے تھے ان کی ایک ایک چیز لینے کے لیے دیوانے ہو جاتے تھے کتابیں بھری پڑی ہیں بزرگوں کے اس طرح کے واقعہ سے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں آج میڈیا میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کتابیں پڑھیں تو پتا چلے گا یہ وہی ہو رہا ہے جو بزرگوں کے ساتھ سبزیوں سے ہوتا آ رہا تھا باد کہاں کہاں کیسے کیسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ کیا عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے ذاکرین بندوں میں اور جو جو ذکر کی قسمیں ہیں زبان سے ذکر دل سے ذکر اعضا کا ذکر وہ ساری اقسام ہے اب پوری تفصیل ذکر کی دار کو بیان کرنے کے لئے بہت سارا وقت چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب و روز اس کا ذکر کرنے کی اور بالخصوص نماز با جماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر نماز ہے اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو تو نماز بندہ پڑھے اور دیگر عبادت کرے فرائض کی پابندی کرے حرام سے بچے ناجائز کاموں سے بچے اللہ کو راضی کرے اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے اور اپنی زندگی اسی انداز سے گزارنے کی ہم سب نیت کرتے ہیں کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس کی ذکر کی برکت سے اس کے فرمہ برداری کی برکت سے ہمارے رزق میں ہمارے مال میں ہماری جان میں مال میں دین و ایمان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے امین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے امیر کی طرف چلیں